ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے اعود من شیفان غذیم ان الدین صلاحاتی سید الحمد الرحمان یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں محبت و مودت پیدا فرما دیتے ہیں اس آیت نے واضح کر دیا کہ دلوں میں حقیقی محبت و مودت پیدا ہونے کا اصلی طریق ایمان اور عمل صالح کی پابندی ہے ایمان اور اچھے اعمال اگر ہوں گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی ورنہ اگر کہیں ویسے ہی کاغذی اتفاق و اتحاد بنا لیا جائے اللہ پر نہ تو ایمان ہے نہ تو شریعت کے مطابق چلتے ہیں نہ تو آپس میں ایک اور نیک ہیں تو یہ بظاہر ایک ہونا نیک ہونے کے لیے کافی نہیں ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں یہ سب فضول باتیں ہیں جب تک ہم نیک نہیں ہوں گے اس پرچم کے سائے تلے ہم نیک ہیں یہ بات جب تک نہیں ہوگی تب تک ایک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب جھوٹ ہے سب دجل و فریب ہے یہ پاکستان کی سیاست پاکستان کی ظالمانہ سیاست خبیص حکومت اور دجالی نظام جو کچھ کر رہا ہے اس سے کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان محبت نہیں پیدا ہو سکتی دیکھیں کس طرح مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے 18 دسمبر 2022 چند دنوں پہلے کی بات ہے بنو کے ایک جیل میں مجاہدین کو بمباری کر کے شہید کیا گیا جیل کے اندر جیل کے اندر قیدیوں کو بمباری کر کے شہید کیا جاتا ہے اس ملک کے اندر لال مسجد اور جامعہ حفصہ کا واقعہ تو اب لوگوں کے ذہنوں سے مٹ بھی چکا ہے ناجب اللہ پرانا ہو چکا ہے کہتے ہیں لوگ آج کل لوگوں کو بریکنگ نیوز اور نئی خبروں کی ضرورت ہے نا لال مسجد کا غم الحمد آج تک ہمارے دلوں سے نہیں مٹا ہے اور آج تک ہمارے طالبان اور پاکستانی مجاہدین اس غم اور اس درد کو لے کر جیتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ان کا انتقام اور قصاص ہم لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے ان شاء اللہ جو ہمارے جہاد کے مقاصد ہیں وہ تین ہیں مظلوموں کا انتقام پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام اور ظالموں کا برا انجام یہ ہمارے مقاصد الحمد جاری ہیں اور جب تک پورے کے پورے حاصل نہیں ہو جاتے پاکستان میں انشاءاللہ جہاد جاری رہے گا جب تک اسلام آباد میں اسلام آباد نہیں ہو جاتا اس وقت تک پاکستان میں جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ اللہ چاہے بڑی بڑی پگڑیوں والے بڑے بڑے القاب والے ہماری مخالفت کرتے رہیں ہمیں اس کی الحمد للہ پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ جو کام آپ شریعت کے مطابق کرتے ہیں تو اس کے سلسلے میں کسی کی طبیعت کا خیال نہ کریں ہمارے بڑے مولی صاحب کیا کہیں گے ہمارے بڑے استاد صاحب کیا کہیں گے بھائی ہمارے سب سے جو بڑے مولا صاحب ہیں وہ اللہ جل جلال ہے ہمارے جو سب سے بڑے مولانا ہے فنسورنا جو سب سے بڑے مولانا ہیں وہ اللہ جل جلال ہے اور اللہ جل جلال کی شریعت کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو نہ مانے لوگوں کی طبیعت کو مت دیکھیں اس نظام کو مارتے رہیں مارتے رہیں مارتے رہیں دھکے پر دھکے لگاتے رہیں انشاءاللہ ایک دن یہ گر جائے گا جیسے امریکہ کی پشت پناہی سے قائم ہونے والی حکومت گر گئی افغانستان میں اور الحمد للہ آج کابل میں اسلامی جھنڈا لہرا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سفید جھنڈا افغانستان میں لہرا رہا ہے پورے افغانستان میں شرعی نظام قائم ہے مجاہدین کی قربانیوں کا نتیجہ الحمد شریعت کی شکل میں نظر آ رہا ہے چوروں کو پکڑا جا رہا ہے زانیوں کو شرابیوں کو کبابیوں کو پکڑا جا رہا ہے ان کو ہزاروں کے مجموعوں میں اور جلسوں میں جو ہے کوڑے لگائے جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی ہماری عمارت کو قیام استحکام اور دوام آتا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں یہ نظام پاکستان میں بھی آتا فرمائے آمین یا رب العالمین اسی کے لیے جہاد جاری ہے اور اسی کے لیے ہماری دعوت بھی جاری ہے پاکستان کے مسلمانوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس انقلاب کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں ایندھن کی ضرورت ہے ہمیں پٹرول کی اور ڈیزل کی ضرورت ہے ہمیں پٹرول ڈیزل اور ایندھن آپ سے چاہیے آپ اس بات کا انتظار مت کریں کہ افغانستان سے لوگ کب آئیں گے آپ خود کھڑے ہوں بنو میں یہ واقعہ ہوا تو پوری عوام کو اور پوری قوم کو چاہیے تھا کہ وہ ہوتی اور اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کے لیے آواز اٹھاتی اپنے جوانوں اور بچوں اور اپنے شہزادوں کے لیے وہ کھڑی ہوتی اور مسلح مظاہرے کرتی جب تک کوئی کام اندر سے شروع نہیں ہوتا تو باہر سے اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا ہے پاکستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلح ہونے کی کوشش کریں اور اسلحہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اندر سے ہمارے لیے دروازے کھولنے کی کوشش کریں اور اس اسلامی انقلاب کو کامیاب کرنے کے لیے کوششیں کریں جس طرح کہ افغانستان میں طالبان نے جہاد کیا اور عوام نے ان کے ساتھ تعاون کیا عوام نے ان کی حمایت کی عوام نے ان کو راتوں کو رہنے کے لیے جگہ دی اور دنوں میں جہاد کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا کھانا ان کو پہنچایا کرتے تھے یہ لوگ بمباری ہوتی تھی لیکن ہماری بہنیں ہماری مائیں جو ہیں ہمیں سنگروں میں کھانا پہنچایا کرتی تھی جب تک پاکستان میں یہ جذبے بیدار نہیں ہوں گے پاکستان میں جب تک یہ خدمت مجاہدین کے لیے بیدار نہیں ہوگی تب تک ہمیں خواب دیکھتے رہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا